بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لو ولا اقسم بالنفس سم ایحسب بول انسان ان لن نجمع قادرین على ان نسوی بنانه نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل يوم مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدامالیاں کرتا رہے پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن فَإذا برق البصر وخسف القمر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 کہاں بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا الانسان يوم بما قدم و اخر بل والا ولو بس میو اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کر آیا بتا دیا جائے گا بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآنه تم ان بیا نئے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرت کو غور سے سنتے رہو پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے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 باسرہ ان يفعل بها اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے چل بلا چا کی پیل منوچا سو ہرگیز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا والا خلا اولا لك فاولا ثم اولا تم اولا لک اولا مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا یہ روش تیرے ہی لیے سداوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سداوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے سو دونوں کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے پھر وہ ایک لوتھڑا بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضا درست کیے پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے